الحمد لله بالعالمين والصلاة والسلام على سيد المخلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إله ومدين أما بعد فعوذ الله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا محترم سامعین اسلامی بھائیوں اب تک ہم بلوغ المرام میں کتاب التہارا کتاب الصلاح کتاب زکوٰۃ ختم کر چکے ہیں اور کتاب الزکوٰۃ کے بعد کتاب میں کتاب الصوم ہے لیکن چونکہ حج کا موسم قریب ہے اور حج کے مہینے گزر رہے ہیں اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ کتاب السیام کو حج کے بعد پڑھ لیں گے ابھی ان ایام میں جتنے بھی ہفتے ہیں ہر ہفتے جو ہے کتاب الحج کو پڑھیں گے اور حج کے مسائل پڑھیں گے اور انشاءاللہ تبارک اللہ اتوار یہاں داو سینٹر میں حج کورس بھی کرائے جاتے ہیں حج کا قادہ کے آخر میں انشاءاللہ تبارک اللہ اتوار کتاب الحج باب و فغلحی و بیانی منفرد عالح یہاں پر کتاب الحج کے بعد جو ہے باب قائم کیا گیا ہے کہ حج کی فضیلت اور فرضیت کا بیان کہ کن پر حج فرض ہے کیا شرائط ہیں اس کے سب سے پہلے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حج کے فضیلت کے تعلق سے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنہ متفق نالف ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ عمرہ کرنے کی وجہ سے مٹ جاتے ہیں کفارہ ہو جاتا ہے عمرہ وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ایک حدیث اور ہے اس تعلق سے کہ تابو بین الحج العمرتی فین نحماین فیانی ازنوبا کماین خب اصل حدیط ازنوبہ الفقرہ کما انفیانی کماین ال... فی القیر کہ حج اور عمرے پے در پے کرتے رہو جتنا موقع ملے زیادہ سے زیادہ عمرہ کرو حج کرو کیونکہ یہ دونوں فقیری کو اور گناہ کو ایسے ہی مٹا دیتے ہیں جیسے گرم بھٹی کوئلے والی جو بھٹی ہوتی ہے وہ لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے زنگ آلود لگا ہوا لوہا جب جہکتی ہوئی آگ میں بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو آگ اس لوہے پر لگے ہوئے زنگ کو ختم کر دیتی ہے اسی طرح سے حج اور عمرہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں یا گناہوں کے مٹنے کا سبب ہوتے ہیں اور اسی طرح سے فقیری محتاج کی دور ہوتی ہے تو یہاں پر حدیث ہے العمر تومرتی کفاۃ الما بائی نحما ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کے جو گناہ ہوتے ہیں یہ عمرہ ان کے لیے کفارہ ہو جاتے ہیں یعنی مٹ جاتے ہیں وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور حج کا کیا بدلہ ہے والحج المبرور اور حج مقبول کا ثواب اور عجر سوائے جنت کے اور کچھ نہیں یعنی حج مقبول کا ثواب اور بدلہ جنت ہے تو یہ حدیث حج کی فضیلت پر اور عمرے کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے لفظی طور پر اس کی اگر حج کی تشریح کی جائے تو حج کے معنی ہوتے ہیں قصد کرنا ارادہ کرنا اور شریعت کی اصطلاح میں مخصوص اعمال کے ساتھ مخصوص دنوں میں بیت اللہ کا قصد کرنا اور جو مخصوص اعمال ہیں ان کو ادا کرنا اسی کا نام حج ہے اور حج سارے لوگ جانتے ہیں کہ کس کو کہا جاتا ہے حج امت کی اتفاق کے ساتھ حج فرض ہے قرآن کی آیت ولی اللہ عَلَى سے حج البعید کے لوگوں کے لیے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض کیا گیا اسی طرح سے واطم الحج العمرت اللہ یہ بھی آیت دلیل بن سکتی ہے اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مشہور حدیث ہے الاسلام اللہ خمس کے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے اس میں آخر میں کیا ہے و حج جل بیت من استطاعل سبیلا کہ اور بیت اللہ کا حج بھی رکن ہے اسلام کا جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا تو حج یہ با اتفاق امت فرض ہے لیکن کس کے اوپر فرض ہے اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے من استطاع سبیلا یعنی جو شخص ہے حج پر جانے کی جسمانی اور مالی استطاعت رکھتا ہو قدرت رکھتا ہو جسمانی طور پر آدمی صحت مند ہو کہ سفر کر سکتا ہو مکے تک اور پھر وہاں حج کی ادائیگی کر سکتا ہو مالی طور پر یہ کہ اس کے پاس مال ہو کہ اپنے بال بچوں کے لیے اگر ترہا جا رہا تو بال بچوں کے لیے گھر میں کھانا اور غذا اور خوراک وغیرہ چھوڑ کر کے جائے راشن چھوڑ کے جائے اور ساتھ ہی ساتھ حج میں جانے سے لے کر کے واپسی تک کا اس کے پاس خرچ ہو تو ایسی صورت میں ان دو شرطوں کے ساتھ حج فرض ہے اب اس کے شرائط بھی ہیں حج کے شرائط بھی ہے کہ حج کس کے اوپر فرض ہے ہاں ابھی آپ نے سب سے پہلے کیا ہاں مسلمان ہو آدمی کافروں کا حج قبول نہیں ہوگا اور اسی طرح سے اسلامی حج جو فریض ہے حج فرض حج ہے اس کے لیے بالغ ہونا بھی کیا ہے شرط ہے کہ بالغ شخص سے آدمی جو ہے حج کرے گا تو اس کا فرض حج جو ادا ہو جائے گا یہ اور بات ہے کہ بچے کی طرف سے بھی حج ادا ہو جائے گا ماں باپ کو ثواب ملے گا اسی طرح سے اس کے لیے عقل بھی شرط ہے عقل بھی شرط ہے کہ آدمی مجنون اگر کوئی حج کر لیتا ہے تو اس کا حج نہیں ادا ہوگا اسی طرح سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ آدمی آزاد ہو غلام پر غلام پر حج فرض نہیں ہے کون سا غلام آج کے نوکر نہیں کہ کوئی کسی کے یہاں کام کر رہا ہے تو ہاں اس کو چھٹی نہیں مل رہی تو حج فرض نہیں ہے نہیں جو غلام پچھلے زمانوں میں ہوا کرتے تھے جن کو خریدا اور بیچا جاتا تھا ان کے اوپر کیا کہتے ہیں حج فرض نہیں ہے اسی طرح سے ایک شرط یہ بھی ہے کیا من استطاع منستیلا جو حج کرنے کی جسمانی اور مالی استطاعت اور قوت رکھتا ہو عورت کے لیے ایک شرط اور ہے کون سی شرط ہے کہ اس کے ساتھ اس کا اس کے لیے محرم کا ہونا شرط ہے عورت کوئی عورت بڑی مالدار ہے لیکن ہاں سفر کر کے حج پر جانے کے لیے اس کے پاس کوئی محرم نہیں ہے تو اس عورت کے اوپر حج فرض نہیں ہے تو یہ شرائط ہے حج کی فرضیت کے لیے حج کب فرض ہوا کچھ اس میں اختلاف ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حج سن نو ہجری میں فرض ہوا سن نو ہجری میں فرض ہوا اور سن آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا سن آٹھ ہجری رمضان میں مکہ فتح ہوا اور حج سن نو ہجری میں فرض ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاجیوں کا امیر امیر الحجات بنا کر کے بھیجا اور مختلف احکامات دیے ان کو اور پھر دسمی سال دسمی ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا ادا فرمایا حج ادا فرمایا تو صحیح بات یہ ہے کہ سن نوہ ہجری میں یہ حج فرض ہوا وعن عائشت رضی اللہ تعالی عنہ قالت کلتو یا رسول اللہ علی النساء جہد قال نعم علیہن جہاد لا قتال فیه الحج والعمرت رواہو احمد بن ماجہ واللفظ لا وعثناد صحیح اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتوں پر جہاد فرض ہے کیا عورتوں پر جہاد اعلن نسائی یا الن نسائی جہاں عورتوں پر جہاد ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عورتوں پر جہاد ہے جس میں ہاں نہیں ہے جس میں لڑائی نہیں ہے جس میں مار دھاڑی ہے وہ, وہ جہاد فرض ہے الحج الحجو عورتوں کے لیے حج اور عمرہ ہی کیا ہے جہاد ہے یہ اور بات ہے کہ عورتیں صحابیات اور اسلامی خواتین جہاد میں شریک ہوا کرتی تھیں ہاں باضابطہ جو ہے جاتی تھیں اور جو ہے زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے اور دیگر ضروریات کے لیے خواتین اسلامی صحابیات اسلامی خواتین جایا کرتی تھیں اور بعض صحابیات کے بارے میں یہ بھی موجود ہے کہ انہوں نے باقاعدہ جنگ بھی کیا لڑائی بھی کی تو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے حج اور عمرے کو جہاد قرار دیا کیوں اس لیے کہ جس طرح سے جہاد میں مشقت اور پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے ہاں ایک تو اس زمانے میں زبانے میں جہاد کہیں پیدل دور چل کر کے سفر کر کے کیا جاتا تھا اسی طرح سے جہاد بھی اسی طرح سے حج بھی کیا کہتے ہیں جہاد پیدل یا کر کے کیا جاتا تھا یا سواری پر دور کا سفر کر کے اسی طرح سے عمرہ اور حج کے لیے بھی جو ہے جانا بھی جانے کے لیے بھی لوگ پیدل یا سواری سے اس طرح سے جایا کرتے تھے تو اس اعتبار سے بھی سفر میں مشقت ہوتی ہے اور پھر بذات خود خود حج ادا کرنے کے لیے طواف کرنا ہے طواف میں بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے سائ کرنا ہے دھوپ ہے گرمی ہے پریشانی ہے اسی طرح سے پھر منا جانا ہے اور پھر وہاں سے ارافات جانا ہے عرافات کے بعد پھر واپس مضدلفہ آنا ہے اور پھر مینا آنا ہے اس طرح سے بہت سارے واجبات فرائض ارکان اور واجبات سب ادا کیے جاتے ہیں اس لیے اس میں مشقت ہے کہ عورت کے لیے عورت جو فطری طور پر کمزور بنائی گئی ہے کمزور ہوتی ہے اس لیے اس کے لیے یہی حج اور یہ عمرہ جہاد ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کے عورتوں کے لیے حج اور عمرے کو جہاد قرار دیا یہ حدیث صحیح رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ضعیف ہے عمرے کے سلسلے میں ہے حضرت جابر بن رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی آیا اور اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے بارے میں ہم کو بتائیے کیا عمرہ واجب ہے یعنی فرض ہے جیسے حج فرض ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں لیکن عمرہ کرو تو بہتر ہے لیکن اہل علم کا صحیح قول اور راجح قول یہ ہے کہ جس طرح سے حج فرض ہے اسی طرح سے عمرہ بھی کیا ہے فرض ہے عمرے میں جیسے حج ایک بار فرض ہے اسی طرح سے عمرہ بھی ایک بار فرض ہے تو یہی صحیح فول ہے کیونکہ بہت ساری جیسے آئے تھے واطم الحجا عمر اللہ, اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو بھی عمرے کو بھی حج قرار دیا عمرے کو بھی جو ہے عمرے کو بھی حج قرار دیا المر تو حج, حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمرہ بھی حج ہے اس لیے کہ جو حج کے اہم ارکان ہیں ان میں سے دو رکنے عمرے میں ادا کیے جاتے ہیں ہاں کون کون سے رکنے نیت کے ساتھ تین رکن ادا کیے جاتے ہیں نیت اور طواف اور سائن ساتھ ہی ساتھ حج کی جو پابندیاں ہے وہ عمرے میں بھی پابندیاں تو اس لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کو بھی حج قرار دیا اس اعتبار سے بھی اور حج تو کی ترغیب دیتے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو حج تو کرنے کے بارے میں فرمایا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ حج میں قیامت تک کے لیے داخل ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب بین بین اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملایا کہ اس طرح سے حج اور عمرے دونوں کیا ہو گئے ہیں ایک دوسرے میں داخل ہو گئے تو اس اعتبار سے بھی یہ بھی دلیل ہے کہ عمرہ حج کی طرح سے عمرہ بھی یہ فرض ہے اور اس کو ادا کرنا چاہیے یہاں <سؤال> پر ایک اور ضعیف حدیث ذکر کی گئی ہے کہ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو قرآن میں ہے یا حدیث میں بھی ہے کہ منیش تپا ہی سبیلا جو راستے کی استطاعت رکھتا ہو تو اس راستے سے مراد کیا ہے سبیل سے مراد کیا ہے تو بتایا گیا کہ سبیل سے مراد زاد ہے اور راہلا ہے زاد اور راحلہ زاد بنے یعنی توشہ جس کو کہتے ہیں خرچ کھانے پینے کا یہ کھانے پینے کے کی خوراک اور غذا وغیرہ ہو آدمی پاس ہاں کہ گھر والوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی راستے کا خرچ ہو یہ اور اسی طرح سے سواری تو یہ حدیث ضعیف ہے لیکن استطاعت میں دو دونوں چیزیں شامل ہیں کون کون سی سواری لیکن استطاعت میں سواری نہ ہو پیدل میں جا سکتا ہے جسمانی صحت جسمانی طاقت پہلی شرط کیا ہے کہ جسمانی طور پر جو ہے صحت مند ہو کہ سفر کر سکتا ہو مکہ تک کا اگر کوئی شخص سے مکہ تک سفر نہیں کر سکتا تو اس کے اوپر حج فرض ہے چاہے جتنا مال ہو اس کے پاس حج فرض نہیں ہے لیکن جسمانی اعتبار سے اگر وہ صحت مند ہے لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہاں مکہ تک سفر کر سکے اس کے پاس راستے کا خرچ نہیں ہے تب بھی اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے تو دونوں چیزیں شامل ہیں ایک مالی طاقت اور ایک جسمانی طاقت تو سبیل سے مراد یہی ہے کہ آدمی مالی طاقت رکھتا ہو اور جسمانی طاقت رکھتا اور دونوں اعتبار سے طاقت اگر ہے تو اس پر حج فرض ہے تو سبیل سے مراد صرف زاد اور راحلہ ہی نہیں ہے بلکہ جسمانی طاقت بھی ہے برچہ یہ حد کیا کہتے ہیں ضعیف ہے لیکن جسمانی طاقت بھی چاہیے اور مالی طاقت بھی چاہیے اور مالی طاقت میں جو ہے زاد بھی آ جائے گا اور راہلا بھی آ جائے گا اور اگر یہ کہ اگر کوئی شخص سے سواری کسی کے پاس نہیں لیکن توشا ہے اس کے, اس کے اندر ہمت ہے تو مکہ تک اگر وہ پیدل جا سکتا ہے تو جا کر کے ہج کرائے اور بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ لوگ پیدل ابھی اس زمانے میں بھی ملتی ہے اس زمانے میں بھی ملتی ہے کوئی سائیکل سے کوئی پیدل اس طرح سے بہت ساری مثالیں ملتی یا بہت کچھ کچھ مل ہیں دو ہر سال حج میں کچھ نہ کچھ کہ سعودیہ کے باہر سے لوگ جو ہے پیدل چل کر کے جاتے ہیں مکہ تک یہ اللہ کا اللہ جس کے لیے آسان فرمائے ورنہ تو بہت سارے لوگ جس تندرست رہتے ہوئے بھی مال رہتے ہوئے بھی حج کی توفیق نہیں ملتی ہے نہیں کر پاتے ہیں یہاں رہتے ہوئے رہتے رہتے چلے جاتے ہیں اور حج کی توفیق نہیں ہو پاتی غانب عباس ندی اللہ تعالی عالم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركب ركبا بالروحاء فقال من القوم قالوا المسلمون فقالوا من انت قال رسول الله فرفعت اليه امراه صبيا فقالت الا هذا حج قال نعم ولك ولك اجر وهو مسلم فَرَوي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه بيان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام روخا میں ایک قافلے والوں سے ملاقات کی ایک قافلے والوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون سے لوگ ہیں ہاں منل قوم سے مراد کیا کہتے ہیں مسلمان ہیں کہ ہاں مطلب کافر ہیں تو انہوں نے کیا کہا المسلمون کہ ہم لوگ مسلمان ہیں تو ان لوگوں نے پوچھا من انت آپ کون ہیں نہیں جانتے تھے ہم تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں تو ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے بچے کو آگے بڑھایا اور پوچھا کہ کیا اس بچے کے لیے بھی حج ہے یا اس بچے کا بھی حج ہو جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس بچے کا بھی حج ہو جائے گا اور ثواب تمہیں ملے گا وہ عجر. تمہیں ثواب ملے گا بچے کا حج ہو جائے گا تو بیٹا ہو یا بیٹی ہو بلوغت سے پہلے اگر وہ حج کرتا ہے تو ثواب مل جائے گا اس کا حج ہو جائے گا اور ماں باپ کو ثواب ملے گا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے پر یا انسان پر جو فرض حج جو وا وا وا وا ایک حج جو فرض ہوتا ہے وہ بلوغت کے بعد اس کو ادا کرنا پڑے گا یہ نہیں کہ بچپن میں اگر ماں باپ نے کرا دیا یا ماں باپ کے ساتھ میں کر لیا تو اس کا وہ حج ہو جائے گا ایسا نہیں ہے بلکہ اس کو غالب ہونے کے بعد اگر وہ شرطیں پائی جا رہی ہیں کیا کہتے ہیں استطاعت جسمانی اور مالی استطاعت کی شرط پائی جا رہی ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر دوبارہ حج فرض ہوگا بلکہ حج اس کا فریضہ حج ادا نہیں ہوگا اس کو پھر سے ادا کرنا پڑے گا ما فهمت يا سب لو قال كان الفضل بن العباس رضي الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امراه من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر فقالت يا الله ان فريضه الله على عباده فی الحج ابرکت ابی شیخن کبیر حجت النب البخاری حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ حج کے موقع سے فضل بن عباس عباس رضی اللہ تعالیٰ علو کے بیٹے فضل جو سب سے بڑے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے سوار تھے سواری پر پیچھے سوار تھے آپ نے عام طور سے سواری و حج کے موقع سے اوٹنی کا استعمال کیا ہے سواری پر سوار تھے تو ایک اور قبیل اختتام کی سامنے آئی تو فضل بن عباس کی نظر اس کے اوپر پڑی وہ دیکھ رہے, دیکھ رہے دیکھ دیکھا انہوں نے اس عورت کو عورت نے فضل بن عباس کو دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس کے چہرے کو چہرے کو ادھر سے ہٹا کر کے ادھر پھیر دیا کہ شہطان کوئی فطرا نہ پیدا کر دے نبی تھے تربیت کرنی تھی کہ ان کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا پھر اس عورت نے پوچھا کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فریض حج جو بندوں پر فرض ہے میرے والد کو ایسی حالت میں ہاں یہ فریضہ حج ملا ہے کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور سواری پر وہ بیٹھ نہیں سکتے عورت نے کیا کہا یعنی اب اس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے سنو سن ہجری میں بتایا کہ فرض کیا یا حج فرض ہوا تو عورت نے کہا کہ اب میرے حج فرض ہو گیا ہے میرے والد بوڑھے ہیں اور سفر بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کیا میں اف آخان ہوں تو کیا میں اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہوں کتنی ہمت دیکھی عورت کی انہوں نے کہا کہ عورت نے کہا کہ کیا میں اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کر سکتی اور یہ حجت الوداع کا واقعہ ہے سن دس ڈری کا واقعہ ہے اس سے کیا پتا چلا اس سے یہ پتا چلا کہ حج بدل دوسرے کی طرف سے کیا جا سکتا ہے دو شرطوں کے ساتھ ایک شرط تو یہ ہے کہ یا تو وہ حج بدل جس کی طرف سے کیا جا رہا ہے وہ فوت ہو چکا ہو فوت ہو چکا ہو تعلق سے حدیث آئے گی اور یا تو فوت نہ ہوا اگر باحیات زندہ ہو تو وہ جسمانی اعتبار سے سفر کے لائق نہ ہو اپنے مرض کی وجہ سے یا بوڑھا ہونے کی وجہ سے وہ سفر کر نہ کر سکتا ہو مکہ تک کا تو اس کی طرف سے کوئی شخص سے حجے بدل کر سکتا ہے کرنے والے کے لیے بھی ایک شرط ہے وہ کیا ہے جس کی حدیث آگے آ رہی ہے بتا دیتا ہوں کہ شرط یہ ہے کہ اس نے پہلے اپنا فرض حج ادا کر لیا ہو تب وہ کسی کی طرف سے نیابت کر سکتا ہے حج بدل کر سکتا ہے تو انہوں نے یہی پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد بوڑھے ہو چکے ہیں اب اس ابھی حج فرض ہوا ہے سفر نہیں کر سکتے تو کیا میں ان کی طرف سے کر لوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں کر سکتے وَعَنْهُ جاءت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ان امی نذرت انت حج فلم تحج حتى ماتت افا احج عنها قال نعم حج عنها ارائیت لو كان علی امک دین اکنت قاضیتہ اقض الله فاللہ احق بالوفاء روان بخاری حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہی سروایت ہے یہ کہ قبل جوہینا کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے بتایا کہ میری والدہ نے حج کرنے کی نظر مانی تھی حج کرنے کی نظر مانی تھی نظر ماننا سمجھتے ہیں منت مانی تھی نظر میں کوئی مسئلہ رہا ہوگا کہ ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم حج کریں گے اور نظر کس کو کہتے ہیں نظر یعنی کوئی ایسا کام جو بندے پر واجب نہ ہو آہ, کسی اپنے اپنی ضرورت پوری ہونے کے ساتھ اس کو شرط کر لے کہ اگر میری فلا ضرورت پوری ہو گئی تو میں یہ نیک عمل کروں گا تو اسی کو کیا کہتے ہیں نظر اسلام میں نظر کی آہ, نظر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا نظر ماننے کو بلکہ یہ فرمائے کہ یہ تو بخیل سے کچھ نظر کے ذریعے سے نکل آتا ہے بخیل ایسے نہیں خرچ کرتا اب وہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو نظر مان لیتا ہے کہ اگر یہ ہو جائے گا تو میں اتنا خرچ کر دوں گا ہاں بلکہ ابتدا ہمیں اپنے کام کرانے کے لیے یا اپنے کام کے پورا ہونے کے لیے نیکیاں کرنی چاہیے نمازیں اور اسی طرح نفلی نمازیں نفلی روزے اس طرح کے عبادتیں کرنی چاہیے سب کو خیرات کرنا چاہیے پھر اللہ سے دعا کرنا چاہیے نیک عمل کو وسیلہ بنا کر کے کہ اللہ میری ضرورت پوری کر دے یا ایسا ہونا چاہیے لیکن اگر کسی نے نظر مان لی تو نظر پوری کرنا ضروری ہے اس کے لیے نظر مان لیا کسی نے تو نظر پوری کرنا اس کے لیے کیا ہے واجب ہے تو عورت نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری امی نے حج کرنے کی نظروانی تھی اور حج کرنے سے پہلے پہلے وہ فوت ہو گئی تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج جی آ رہا کہ ان کی طرف سے تم حج کرو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہاری ماں کے اوپر کوئی قرض ہوتا تو کیا تم اس کو ادا کرتی تو انہوں نے کہا تو ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے وہ پورا کرنے اس کا پورا کرنا زیادہ حق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی نے نظر مانی ہو اور وہ حج کرنے کی نظر مانی ہو اور حج وہ نہ کر سکا ہو تو پھر اس کی طرف سے اس کے اولیاء کو جو اس کے وارثین ہیں ان کو حج کرنا چاہیے ہاں کیونکہ گویا کہ یہ قرض ہے اس کے ذمہ یہ اس کے ذمہ قرض ہے اب ایک مسئلہ یہاں پر ایک مسئلے کا اور وعدہ تھا کون سا مسئلہ تھا یاد ہے آپ کو جی ہاں ہاں یہ انہوں نے یاد ابھی بتاتا اس کو یاد دلائیے تو اسی طرح سے نے کہا کہ اگر کسی کے پاس استطاعت تھی استطاعت تھی جسمانی اور مالی دونوں اور اس نے حج نہیں کیا تو گویا کہ اس کے اوپر حج فرض تھا اس کے اولیاء میں سے کسی کو چاہیے کہ اس کے مال میں سے پیسہ نکال کر کے وہ حج کرے اس کی طرف سے اس کی طرف سے وہ حج ادا کرے تو اگر کسی نے نظر مانی ہو تو پھر اس کی طرف سے بدرج اولا حج کرنا ضروری ہو گئی اس کے ذمہ قرض ہے گویا کے جی جی بھائی کا سوال ہے کہ اگر آدمی کے اوپر حج فرض ہے اور کسی ایسے آدمی نے کسی ایسے آدمی نے حج کی نظر مان لی جس نے اپنا فرض حج نہیں ادا کیا تھا پہلے ہاں تو اس کو کیا کرنا چاہیے تو اس کو دیکھیے اب ان دونوں میں سے ان دونوں میں سے ایک فرض حج ہے ایک نظر والا حج ہے ہاں فرض حج جو ہے وہ اسلام کا رکن ہے اس لیے استطاعت ہو تو پہلے سب سے کیا کرنا چاہیے فرض حج ادا کرنا چاہیے اس کے بعد استطاعت ہے تو اسے اپنی نظر پوری کرنی چاہیے اس لیے کہ فرض حج نہ ادا کرنا استطاعت کے باوجود یہ گناہ کا سبب ہے زیادہ اس میں گنا ہوگا بنسبت نظر کے کہ اگر نظر آدمی نے نہیں پوری کیا تو اتنا گناہ نہیں ہوگا جتنا گنا اس کے فرض حج کے چھوڑنے سے ہوگا تو اس لیے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے پرز حج ادا کرے اس کے بعد جو ہے اپنی نظر پوری کرے کیونکہ ان دونوں میں سے اہم کون سا ہے پرز حج جی وعنہو قال کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایم سبین حج تم بلا حجا حجرا ابدن حج ثم بلغ الحنث فعليه ای حج اعتقاف اطقاف علیہ حجا حجت الخرا یہ حدیث جو ہے ضعیف قسم کی ضعیف کے قسم سے ہے بلکہ شاز حدیث ہے شاز حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں کوئی ثقہ راوی اپنے سے زیادہ جو علم والا اور ثقہ آوی ہو اپنے سے زیادہ حدیث کے بارے میں جو ہے پختہ ہو اس کے اس کی مخالفت کرے اسی حدیث کو شاز کہتے ہیں یہ کبھی تفصیل سے سمجھاؤں گا شروع میں کبھی پڑھایا تھا تو یہ حدیث کیا ہے شاز ہے اور شاز حدیث کس کن حدیثوں میں سے ہے کہ شاز کے مقابلے میں جو معروف ہے اس حدیث پر عمل کیا جائے گا اس حدیث پر عمل کیا جائے گا اس حدیث کا معنی کیا ہے معنی صحیح ہے معنی کیا صحیح ہے کہ جس بچے نے بلوغت سے پہلے حج کر لیا ہے تو بالغ ہونے کے پاس کے بعد اس کے اوپر اس کو دوسرا حج کرنا پڑے گا صحیح ہے کسی بچے نے اگر حج کر لیا تو بالغ ہونے کے بعد اس کو حج کرنا پڑے گا شرط کیا ہے کہ استطاعت اس کے پاس ہو استطاعت رکھتا ہے تو کرنا پڑے گا اور اسی طرح سے کوئی ایسا غلام جس نے حج کر لیا لیکن حج کر لیا لیکن آزاد پھر آزاد کر دیا گیا تو پھر اس کو دوبارہ حج ادا کرنا پڑے گا اس لیے کہ وہ فرض حج اس کا ادا نہیں ہوا وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقال رجل فقال فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني أكتبت فی قال و ابھی عورت کے لیے ایک شرط یہ بھی بیان کی گئی تھی کہ عورت کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے اسی بات کا ذکر اس حدیث میں ہے حضرت عبداللہ ابن حضرت انس رضی اللہ عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ علیہ کی مسلسل حدیث چل رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ کوئی عورت کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ خلوت میں تنہائی میں نہ ملے ہاں مگر یہ کہ اس کے ساتھ عورت کا محرم ہو کوئی عورت یعنی دو اجنبی مرد عورت ایک جگہ تنہائی میں نہ ملے ضروری ہے کہ عورت کے ساتھ اس کا محرم ہو محرم ہے تو اس کے ساتھ ملاقات کر سکتا ہے Uh, یعنی اگر کوئی ضرورت ہو تو با, بات, کر, بات چیت کر سکتا ہے تنہائی میں ہو سکتا ہے محرم کی موجودگی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت آ, سفر نہ کرے آ, مگر اپنے محرم کے ساتھ سفر اور اس میں سفر کس کو کہتے ہیں آ, سفر ظاہر سی بات ہے چھوٹے موٹے ادھر ادھر جانے کو تھوڑی بہت شہر میں کہیں ادھر ادھر جانا ہوا ضرورت کے تحت تو اس کے لیے یہ شرطیں نہیں بلکہ سفر جس میں آدمی جو ہے کیا کہتے ہیں زیادہ وقت لگاتا ہے اور جس کو سفر کہا جاتا ہے تو اس سفر میں عورت اپنے محرم کے ساتھ ہی جائے تنہا عورت نہ جائے اس لیے کہ سفر ہے پتہ نہیں کیسے حالات عورت محفوظ نہیں رہ سکتی ہے تنہا عورت سفر کرے گی تو طرح طرح کے حالات اس کے ساتھ پیش آئے گے شیطان تو پیچھے لگا ہی رہتا ہے تو عورت کو تکلیف پہنچ سکتی ہے عورت کی عزت عسمت کی حفاظت کے لیے اسلام نے یہ قید لگائی ہے یہ شرط لگائی ہے آ, عورت پر پابندی نہیں بلکہ عورت کی حفاظت کے لیے اسلام نے یہ ساری یہ ساری سہولیات عورتوں اور, کے لیے کی ہے اس کی عسمت عزت کی حفاظت کے لیے عورت پر جبر اور عورت کو تنگی میں ڈالنے کے لیے اسلام نے ایسی شرطیں نہیں لگائی بلکہ عورت کی حفاظت کے لیے اور عورت کی, کی سہولیات کے لیے تلبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی آر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی حج کے لیے نکلی ہے خارا نکل چکی ہے اور میں نے اپنا نام فلا, فلا غزبے میں اور جہاد میں لکھا لیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث حج کے لیے نکل چکی ہے اور میں جہاد میں جا رہا ہوں کیا حکم ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ تم حج کرو یہ نہیں کہا تم جہاد کرو بلکہ کہا جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ محرم بن کر کے حج کرو اس لیے حج کے لیے محرم محرم کا ساتھ میں ہونا شرط ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی عورت جو ہے حج کے لیے تنہا نہ جائے اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے وعن وعن صلی اللہ علیہ وسلم یقول مح جان شبرما ہوا ہو بداؤ گون حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہی کی حدیث ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو میقات پر لبیک آئی شبرمہ کہتے ہوئے سنا ایک آدمی کو سنا کہ اس نے کہا لبیک آئی شبرمہ یعنی حج بدل کر رہا تھا شبرمہ کی طرف سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ شبرمہ کون ہے تو انہوں نے کہا کہ میرا کوئی بھائی ہے یا میرا کوئی قریب ہے بہرحال راوی کا شک ہے کہ بھائی کا لفظ استعمال کیا یا قریب کے بارے بہرحال ان دونوں میں سے کوئی ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا تم اپنا فرض حج ادا کر چکے ہو اپنی طرف سے حج کر چکے ہو حجت چان نفسک اپنا حج کر چکے ہو تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج چان نفسک تم بہت جان شبرما کہ سب سے پہلے تم اپنی طرف سے حج ادا کرو پھر تم شبرما کی طرف سے حج ادا کرو یعنی سب سے پہلے حج, حج بدل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس نے پہلے اپنی طرف سے حج کر لیا ہو اگر اتفاق سے کسی کو نہیں معلوم اور اس نے کسی کا حج بدل کر لیا تو وہ حج اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگا بلکہ خود اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا بس ہوئی اس کی طرف سے وہ حج ادا ہو جائے گا تو شبرمہ کی طرف سے حج نہیں ادا ہوگا بات سمجھ میں آ گئی نا مسئلہ اگر کوئی پوچھے تو بتا دیجئے کہ پہلے اپنی طرف سے حج کرو کر لو پھر دوسرے کی طرف سے حج ادا کرو اس باب کی آخری حدیث معان و خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اللہ کا تب علیہ کم یہ حی صحیح ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیں حضرت عبداللہ بن نبا صرف اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور خود میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے ان اللہ قطبہ الحکم الحج کتبہ کلف کا, کا مطلب فرض کیا ہے یا کتبہ الحکم السیام تمہارے اوپر حج فرض کیا گیا تو کتبہ کا مطلب یہاں پر کتبہ میں ہے لکھنا اللہ تعالی نے لکھ دیا یعنی فرض ہو گیا تو اکرا ابن حابث کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال بڑا خطرناک سوال تھا ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو سوال کر لیتا ہے جس سے جو معاملات میں سختی آ جاتی ہے न? تو اس لیے بیجا سوال نہیں کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج فرض ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو دوسری روایت میں کہ تین بار دہرایا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ تمہارے اوپر حج ہر سال فرض ہو جاتا اور تم حج نہ کر پاتے کا لفظ ہے ہاں لیکن حج سال میں ایک بار ہے ایک بار کے علاوہ ہاں زندگی... زندگی میں زندگی میں ایک بار فرض ہے Haan. اگر کوئی کرنا چاہے تو, تو وہ حج نقلی کرنا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو اس لیے یہ حج کے مسائل ہیں آپ لوگ یہ پڑھیے کتابیں سب کے بغائب ہیں کسی کے پاس کتاب نہیں ہے انف بھائی لے کر کے آتے تھے ہوں ان شاء اللہ لے آئیں گے وہ بھی کتابیں رکھیے آپ لوگ جی ہوں کتاب رکھیں سامنے سمجھ میں آئے کہ ہاں پڑھنے آئے ہیں آپ لوگ سننے آئے ہیں تو یہ رہے گا جی جی ٹھیک ہے اچھی بات ہے مسئلہ تھا پچھلے اس میں کہ دو حدیثیں پیش کی گئی تھی اعل بیت اہل بیت یا اے اے اہل بیت کے لیے زکوات کے سلسلے میں تو ابو راف رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے ابو ابورافے کی حدیث کیا ہے ابو راف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک شخص کو زکات کی وصولی کے لیے بھیجا تو انہوں نے کہا کہ ابو رافے ابھی اب آ جائیے آپ کو بھی کچھ اس میں سے مل جائے گا تو انہوں نے کہا اسے میں نہیں جاؤں گا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں پوچھ لوں گا تو ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولا القوم منہم ہاں جو کسی قوم کا مولا ہو غلام ہو وہ انہی میں سے ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید اسی حدیث میں ہے کہ یہ جو ہے لوگوں کا کیا ہوتا ہے یہ مائل کچل ہے تو جہاں یہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کے لیے جہاں زکوٰۃ اور صدقہ یہ جائز نہیں ہے وہیں جو ہے ان کے غلاموں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کیوں نہیں جائز نہیں ہے اس لیے کہ غلام اپنے آقا کے تابع ہوتے ہیں ان کو کھلانا پلانا کیا ہے آکا سے جو ہے کیا کہتے ہیں آقا کے ذمہ ہوتا ہے اور یہ کہ ان کی نسبت بھی اسی کی طرف سے ہوتی ہے اسی قوم کی طرف ہوتی ہے ہاں آپ یہاں سعودیہ میں دیکھتے ہوں گے سعودیہ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے یہاں پہلے سعودی حکومت بننے سے پہلے جو ہے بہت سارے لوگ تھے مطلب جو یہاں کے جو قبیلے عربی قبائل تھے عربی خاندان تھے وہ تھے اور اسی طرح سے افریقی ممالک کے آئے ہوئے بہت سارے جو ہے وہ حفشی خاندان بھی تھے افریقہ کے لوگ بھی جو نوکر چاکر اور اس طرح سے غلام کی حیثیت سے یہاں رہتے تھے ہاں, کام کر کام کی حیثیت سے لیکن جب نیشنلٹی ملی آ, تو جو یہاں کے اصلی عربی قبیلے تھے ہاں سعودی جہاں سعودی نیشنلٹی ان کو ملی جو غلام تھے ان کو بھی ان کو بھی مل گئی اب وہ جیسے مثال کے طور پر کسی خاندان کوئی خاندان ہے جو یہاں کے اصلی خاندان ہے تو جو وہ غلام تھے جو ان میں سے نہیں ہیں اور ان کا رنگ بھی دوسرا ہے وہ لوگ بھی اسی خاندان کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں اس خاندان میں جو رہتے بستے تھے جیسے اب کیا کہتے ہیں مطلب مثال کے طور پر جیسے خالدی خاندان ہے یہاں پر ہاں تو اب جو خالدی اصل ہے وہ بھی اپنے آپ کو خالدی لکھتے ہیں جو ان کے غلام اور نوکر تھے وہ لوگ بھی جو ہے اپنے آپ کو لکھنے لگے تو مولا جو ہے وہ اپنی نسبت جو ہے اسی خاندان کی طرف کرتے ہیں خاص کر کے جن کو آزاد کر دیا گیا تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ان کے لیے جائز نہیں اور وہ حدیث جو حضرت بریرہ رض اللہ تعالی انہا والی حدیث ہے ایک اور حدیث ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ ہاں ازواج متحرات کی جو ہے وہ, وہ لونڈیاں تھیں تو انہوں نے وہاں پر استعمال کیا تو اس سلسلے میں اہل علم نے ایک فرق کیا ہے کیا فرق کیا ہے کچھ لوگوں نے تو یہ فرق کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت کی وہ بھی بیویاں جو دوسرے خاندان سے ہیں اہل بیت سے نہیں ہیں خاندان کیا کہتے ہیں ہاشم سے نہیں ہیں وہ بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں شامل نہیں ہوں گی تو ان کی جو ہے ان کے جو غلام ہویا، ان کی لونڈیاں ہوگی وہ بھی شامل نہیں ہوں گی کچھ لوگوں نے یہ کہا حالانکہ یہ کہ بات غلط ہے اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی شامل ہیں قرآن اور حدیث کی دلیلیں موجود ہیں دوسرا جواب اس کا یہ ہے اور وہ یہ صحیح ہے دونوں حدیثوں پر عمل کرنے کے لیے کہ جو اہل بیت کے جو مرد ہیں ان کے جو غلام ہوں گے وہ ان میں شامل ہوں گے جو ان کی بیویوں کے غلام اور لونڈیاں ہیں وہ شامل نہیں ہوں گی اور وہ یہ بات یہاں پر یہی ثابت مطلب یہی پٹائی حدیث میں کہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ کس کی لونڈی تھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی تو اس وجہ سے انہوں نے صدقہ لے لیا تھا یہ اہل علم نے جواب دیا ہے واللہ عالم اس سوال. صلی اللہ علیہ نبین محمد والب مین ادر سے ان شاء اللہ حج ہی سے متعلق حجی سے چلیں گی اور پھر حج کے بعد کتاب سے ہم پڑھیں گے ان